السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسجد ڈاکٹر جسٹس عبد المحسن القاسم حافظہ اللہ تعالی موضوع فرقہ آرائی اور گروہ بندی کے نقصانات ترجمہ شفق الرحمن رحمان مغل حافظہ اللہ تعالی تاریخ 11 سفر 1438 11 نومبر 2016 یقینا یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش میں مانگتے ہیں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 اللہ کے بندوں کا ماحق اللہ سے ڈرو اور تقوا الہی رہے ہدایت اور اس سے تصادم کا راستہ بدبختی ہے مسلمانوں اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے زمین میں انہیں خلیفہ بنایا تو اولاد آدم دس صدیوں تک اللہ تعالی کی وحدانیت اور محبت پر متحد رہی پھر شیطان نے انہیں پھسلا کر دین الہی اور اللہ کی اطاعت سے منحرف کر دیا ایک امت رہنے کے بعد بکھرنے لگے حدیث قدسی میں اللہ تعالی کا فرمان ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو ایک سو پیدا کیا لیکن شیاطین نے ان کے پاس آ کر انہیں دین سے گمراہ کر دیا مسلم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بکھرنے پر مذمت فرمائی اور رسولوں کو مبوس فرمایا تاکہ ان میں اتحاد اور حق بات پر ان کے دل متحد ہو جائیں فرمانے والی تعالیٰ ہے لوگ ایک ہی امت تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا یعنی ان کے بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا اور ان میں انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا لیکن انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی اور کتاب الہی کو پذیر پشت ڈال کر گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہودی اکتر فرقوں میں بٹے عیسائی بہتر فرقوں میں بٹے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی ابن حبان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں تو بازی رونما ہونے کی خبر دی عہد نبوت سے جس قدر دور ہوتے جائیں گے گروہ بندیاں اور اختلافات بڑھتے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک تم میں سے جو بھی میرے بات زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ آرائی سے خبردار فرمایا تھا کہ مشیت الہی میں جس کے لیے سلامتی لکھی ہوئی ہے وہ فرقہ واریت سے بچ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے آپ کو فرقوں میں بٹنے سے بچاؤ ترمزی. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو گروہ بندی سے منع کرتے ہوئے فرمایا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ بندی میں مت پڑو. علی عمران آیت 103 تین اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اس کا راستہ ایک ہی ہے لہٰذا جو بھی کتاب و سنت سے متصادم راستہ ہوگا وہ شیطان کا راستہ ہے جو کہ مخلوق کو رحمان سے دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قامت دین اور گروہ بندی سے دوری کی تاکیدی تاقید، نصیحت تمام اقوام عالم کو اسی طرح فرمائی جیسے امبیائی کرام کو فرمائی فرمانے والی تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جسے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیجا ہے اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں گروہ بندیاں مت کرنا سورہ شعرا آیت تیرہ اللہ تعالیٰ نے گروہ بندی اور تفرق پر کی مذمت فرمائی اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور کی بدبختی میں پڑ گئے فورۃ البقرا آیت ایک تفرقہ پردازوں کی کیفیت بیان کرنے کے لیے فرمایا جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر اطرا رہا ہے صورت المؤمنون آیت تریپن گروہ بندی کے لیے تگ دو منافقوں کی صفات ہے فرمانے والی تالا ہے اور جو لوگ اور کچھ لوگوں کچھ لوگوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے کفر کرنے کے لیے اور مومنوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے صورت التوبہ آیت ایک سو سات اور مزید یہ بھی فرمایا کہ منافقین اسی پر پروان چڑھتے ہیں تم انہیں متحد سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہے فرقہ صفات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے جو شخص بھی اتار سے روگردانی کرے اور اجتماعیت سے نکل جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا مسلم اللہ تعالیٰ نے فرقہ آرائی میں ملوث لوگوں سے مشہبات اور اس کی ڈگر پر چلنے سے منع فرمایا اور کہا اور ایسے لوگوں کی تھرامت ہو جاؤ جنہوں نے آنے کے بعد بھی اختلاف کیا اور بٹ گئے عمران آیت ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھڑے بندیاں کرنے والوں سے لا تعلق قرار دیا اور فرمایا بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دھڑوں میں بٹ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے صورت العلام آیت ایک پر کواریت میں ملوث لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور مومنوں کے ساتھ تصادم رکھتے ہیں فرمان باری تعالی ہے اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ کی خلاف کرے اور تمام مومنوں کے خلاف کی تمام مومنوں کی راہ چھوڑ دے ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دو زخ میں ڈال دیں گے وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے سورت آیت ایک سو 115 سب سے بڑا اختلاف رب العالمین کی وحدانیت سے انحراف ہے فرمان باری تعالی ہے اور اللہ کے سوا کسی حکومت پکارو جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اگر آپ ایسا کریں گے تب آپ ظالموں سے ہو جائیں گے اسی طرح خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دوری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے متبہ پنالی حکمرانوں اور حکومتی قائدین کے خلاف بغاوت ملکی قیادت سے قیادت چھیننے کے لیے اختلاف بہت بڑی خرابی کا باعث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اتحاد سے ہاتھ کھینچا تو وہ قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اور جو شخص اجتماعیت کو چھوڑنے کی حالت میں مرے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے احمد. تمام معاشروں میں اہل علم افراد ہی قابل اتباع ہوتے ہیں لوگوں کے دنوں میں الفت ڈالنے اور ان میں باہمی اتحاد قائم کرنے کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے اگر ہی آپس میں چپکلش رکھیں تو یہ ان کی باتوں کو مسترد کرنے کا باعث ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ اور اباش علی رضی اللہ عنہما کو یمن ارسال کرتے ہوئے فرمایا تھا آسانی کرنا تنگی, مت، تنگی میں مت ڈالنا خبریاں سنانا متنفر مت کرنا ایک دوسرے کی بات ماننا اختلاف مت کرنا اسی طرح حق بات میں اختلاف سے منع کرتے ہوئے فرمایا قرآن قرآن مجید کی اس وقت تک تلاوت کرو جب تک تمہارے دل مانوس رہیں اور جب رات میں اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہونے لگے تو اٹھ جاؤ متفق لی. نماز کے لیے الگ الگ دھڑے بنانا اور اکٹھے جماعت نماز ادا نہ کرنا شیطان کے غلبہ پانے کی صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بھی بستی یا بادیا میں تین افراد نماز جماعت کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان پر غالب ہے اپنے آپ کو اجتماعیت سے جوڑے رکھو کیونکہ بھیڑیا دور نکلنے والی بکری کو کھا جاتا ہے ابوداؤد نبی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھر کر نماز کے انتظار کو بھی اچھا نہیں سمجھا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ علم کہتے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے داخل ہوئے تو ہمیں ٹولیوں کی شکل میں نماز کا انتظار کرتے ہوئے دیکھ دیکھ کر فرمانے لگے کیا ہے یہ کہ میں تمہیں ٹولیوں میں دیکھ رہا ہوں مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرتے ہوئے نمازیوں کو اختلاف سے روکا اور اختلاف کرنے والوں کو چہروں میں بگاڑ اور دلوں میں نفرت پیدا ہونے کی واحد سنائی کیونکہ ظاہری طور پر بگاڑ کا پیدا ہونا اور اندرونی بگاڑ کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم ضرور سفید سیدھی کرو گے یا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں بگاڑ پیدا کر دے گا مسلم نماز میں امام کی مخالفت بھی اختلاف کے ان مظاہر سے ہے جن میں اسلام نے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک امام اقتدا کے لیے مقرر کیا گیا ہے لہذا امام کی مخالفت مت کرو بخاری اسلام نے جس طرح دینی امور میں اختلاف سے روکا ہے اسی طرح دنیاوی امور میں بھی اختلاف سے روکا ہے چنانچہ کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہونے سے برکت حاصل ہوتی ہے اور الگ الگ کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تم کھانا اکٹھے نہیں کھاتے انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے کے لیے اکٹھے بیٹھو اور اس پر بسم اللہ پڑھو تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی ابو دورانے سفر روفاقائے سفر سے بکھر جانے کو شیطانی راستہ قرار دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھاٹوں اور وادیوں میں تمہارا بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے ابودا معاشرے کے افراد کی باہمیت اور بے روفی سے منافع فرمایا اور بتلایا کہ جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں تو ہر اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے تو جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس کے اپنے بھائی کے ساتھ چپکلچ ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان دونوں کو آپس میں صلاح کرنے تک مہلت دو ان دونوں کو آپس میں صلاح کرنے تک مہلت دو مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب اور جاہلانہ نعروں سے بھی منع فرمایا ایک انصاری شخص نے آواز لگائی اے انصاریوں تو دوسرے نے صدا لگائی اے مہاجرو تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلانہ نعرے کیوں لگا رہے ہو انہیں ترک کرو یہ بدبودار ہیں متفق کنالی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے درمیان اختلاف پسند نہیں لہٰذا لوگوں میں اختلافات غیر اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں شرع رسولوں نے یہ واضح طور پر کسی بھی ایسی چیز کو حرام قرار دیا ہے جو گروہ بندی اور اختلاف کا باعث بنے بلکہ ادیان رسالت میں ممنوعہ چیزوں کی ممانت کا مقصد بھی یہی ہے چنانچہ ہر اس چیز کو منع کر دیا گیا جو مسلمانوں میں اختلافات کا باعث بنے مثلاً بدزنی حسد جاسوسی چغلی سود کسی کی بے پر بے کرنا کسی کی منگنی پر منگنی کا پیغام بھیجنا ایف جوئی کرنا ملاوٹ کرنا وغیرہ نصل اللہ تعالیٰ نے باہمی اتحاد قائم کرنے اور اختلافات سے بچانے کے لیے اچھی سے اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا اور بری گفتگو سے روکا ہے فرمانے والی تعلیٰ ہے اور میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہی بات کیا کریں جو بہترین ہو بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے صورت السراء اختلاف کا سب سے بڑا موجب شرک ہے شرک اختلاف پر پرور اور مابودانے باطلاء میں اضافے کا موجب ہے پرمان بھاری تھال ہے اور مشرقوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دھڑوں میں بٹ گئے صورت الروم آئے 31 تبتیس کتاب و, و سنت سے مکمل رکردانی یا کچھ حصے کو مان لینا اور باقی مسترد کر دینا تنازعات اور تصادم کا راستہ ہے جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض اور عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی صورت المائدہ آیت چودہ متشابہ نصوص کی ٹو لگانا گمراہی اور سب کے لیے آزمائش ہے جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنے کی طلب اور ان کی مراد اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے سرحال عمران آیت سات شبہات اور شہوات کے دروازے میں قدم رکھنے کی وجہ سے کئی اقوام تباہ ہو گئی اور نسلوں میں اختلافات ڈال دیے گئے شیطانی راستوں میں چلنے کا نتیجہ اختلافات ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مختلف راستوں پر مت چلو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور لے جائیں گے صورت الانعام آیت ایک کسی بھی قوم کوئی بھی قوم سرکشی کرے تو وہ گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے فرمانے والے تعلیٰ ہے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا صرف آپس میں سرکشی کی وجہ سے سرال عمران آیت ایک سو آیت انیس جس اختلاف کی بنیاد میں حوث پرستی تعصب سرکشی اور تقلید حمیت گروہی تعصب ہو تو وہ فرقہ آرائی کا راستہ ہے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے شیخل اسلامیہ رحمۃ اللہ کہ اختلاف عام طور پر بزنی اور حوث فرستی سے جنم لیتے ہیں دنیا کے لیے بڑھ چڑھ کر دوڑ و دھوپ کرنا عداوت اور بغض کا باعث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں غربت کا اندیشہ نہیں مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں دنیا ایسے ہی فراوانی کے ساتھ دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی پھر تم بھی انہیں کی طرح بڑھ کر دنیا کے لیے آگے بڑھو گے اور یہی دنیا تمہیں بھی تباہ کر دے گی جیسے سابقہ اقوام کو دنیا نے تباہ کیا متفق نالی جب لوگ گروہوں میں بٹ جائیں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے آپ کو ملت سے ویوستہ رکھو اور الگ ہونے سے بچاؤ کیونکہ شیطان تنہا کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ دو افراد سے دور رہتا ہے ترمزیر ابلیس کا چہتا چیلہ بھی وہی ہے جو امت میں سب سے زیادہ تفرق پیدا کرے آپ وسلم کا فرمان ہے بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر لگا کر اپنے چیلوں کو بیچتا ہے ان میں سے شیطان کا قریبی وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہو ان چیلوں میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا تو ابلیس اسے کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا پھر ایک اور آتا ہے کہ میں نے اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑا جب تک میاں بی بی میں تفریق نہیں ڈال دی آپ سے سرما فرمایا ابلیس اس کے قریب ہو کر کہتا ہے تو سب سے اچھا ہے مسلم دینی عمر میں اختلاف حیوس پرستی اور گمراہ نظریات اللہ تعالیٰ کے راستے اور دین الہی سے روکتے ہیں اسی کی وجہ سے انبیاء کرام کے راستے اور منہج سے انخلاف پیدا ہوتا ہے کیونکہ سب انبیاء کرام نے دین الہی کے قیام اور اخبارات پر باہمی اتحاد کا حکم دیا اس استفرقہ سے روکا اور جب اختلاف پیدا ہو جائے متخاصم لوگوں کا دین خطرے میں پڑ جائے انہیں کتاب و سنت سے تعلیمات لینے کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے ان پر ہیوس غالب ہے علم و ہدایت کا تسلط ختم ہو جاتا ہے گروہ بندی سے دلوں میں قدورت اور رابطہ منقطح آپ کا فرمان ہے تم اختلاف میں مت پڑو تمہارے نعمت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفٹ ڈال دیمران کوئی بھی قوم بٹ جائے تو کمزور اور ناتما بن جاتی ہے فرمانے والی تعلی ہے تنازعات میں مت پڑو، وغیرنا تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی صورت الانفال آیت چھیاس اور اگر کسی قوم میں گروہ بندی پیدا ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناراض اللہ تعالیٰ کی ان سے ناراض ہونے کی علامت ہوتی ہے فرمانے والی تعالیٰ ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لیے بھیج دے یا تو تمہارے پاؤں تلے سے یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بڑھا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چھکا دے صورت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں یعنی تمہیں خواہشات اور اختلافات کا مزہ چکھا دے اختلافات کی فوری سزا دشمنوں کے مسلط ہونے کی صورت میں ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وعدہ دیا ہوا ہے کہ ان کے اپنے نفسوں کے علاوہ بیرونی کوئی دشمن مسلط نہیں کیا جائے گا جو انہیں تہس نہس کر دے چاہے ساری درتی کے دشمن ان کے خلاف متحد ہو جائیں یہاں تک کہ یہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنانے لگیں گے مسلم تنازعات اختلافات اور تفرقہ بازی سے حق تباہ ہوتا ہے دینی اقتدار منہدم ہوتی ہے اور یہ مشرقین کی مشابت بھی ہے یہ گمراہی پھیلنے اور جہالت پر مبنی باتیں پھیلنے کا ذریعہ ہے ان میں ملوث ہو کر دینی احکام پر عمل دین کی تعلیم اور دعوت شدید متاثر ہوتی ہے بلکہ دینی شاعر معطل ہو جاتے ہیں اور عمل میں معروف اور نہمل المنکر اور دیگر نیک سرگرمیاں معلوم ہو جاتی ہیں اختلافات کے باعث نعمتیں زائل ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر دکھائی گئی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر, القدر کے کے متعلق و بتلانے کے لئے نکلے باہر دو آدمی جھگڑ رہے تھے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تھا لیکن فلاں اور فلاں جھگڑ رہے تھے تو اس کی تائین اٹھا لی گئی بخاری اگر گروہ بندی پیدا ہو جائے تو یہ بڑے سنگین جرائم کا پیشخیم ہوتی ہے جن کے وجہ سے قتل و غارت اور خون بہ سکتا ہے فرمانے والی تعالی ہے اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے جبکہ ان کے پاس واضح حکام بھی آ چکے تھے لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا صلاح البقرہ آئے دو اختلافات کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اختلافات مت کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو تباہ ہو گئے بخاری آخرت میں اختلافات کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے فرمانے باری تعالیٰ ہے اس دن جب کے کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو جس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکو عال عمران ایک سو چھے ابن باس رضی اللہ تعالیٰ علما کہتے ہیں اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدائے تو فرقہ واریت والوں کے چہرے سیاح ہوں گے اللہ تعالیٰ ہاتھ ملت اور اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے اور جو کوئی ملت سے بیزار ہو کر تنہا ہوگا اسے جہنم بھی, بھی تنہا ڈال دیا جائے گا ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں یہ روپندی ذلت اور خفت ہے تنازعات بدی اور بلا ہیں اختلافات کمزوری اور دیوانگی ہیں انتشار دین اور دنیا انتشار دین و دنیا دونوں کے لیے تباہی ہے اسی کی وجہ سے دشمن خوش ہوتا ہے اور امت کمزور ہوتی ہے اسی کی وجہ سے دعوت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں علم کی نشر و بند ہوتی ہے سینے میں کینہ اور دلوں میں ظلمت چھا جاتی ہے معیشت کمزور اور وقت رائے گاں ہو جاتا ہے انسان کو نیک کاموں سے موڑ دیتی ہے اقل مند انسان اختلافات سے روکردانی کر کے کتاب و سنت پر کار بند رہتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اپنی بھی اصلاح کرتا ہے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انتشار اختلاف سے خلاصی کے لیے نصیحت ہے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی جو تم میں سے ہو اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لیے آج سے اچھا ہے سر انسٹھ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے مجھے اور مجھے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 جو شخص کی کتاب و سنت اور آثار صحابہ کا جس کا درتاب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کامل ہوگا وہ شخص اتحاد ہدایت اللہ کی رسی کو تھامنے والا اور پھر اختلافات سمیت فتنوں سے بھی اتنا ہی دور رہے گا اسلام کے بڑے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو یکجمان بنا دے ان کے دلوں میں الفت ڈال دے ناراض لوگوں کی آپس میں صلاح کروا دے مخلوق کے لیے بہتری دین اور حق بات پر متحد ہونے کی صورت میں ہی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں صورت الحجرات آیت 10 اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مومنوں کی باہمی محبت شفقت اور پیار کی مثال ایک جسم کی ماند ہے ایک عضو بھی تکلیف میں ہو تو اس کا سارا جسم بے خوابی اور بخارسی کی کیفیت کی میں رہتا ہے مسلم اور ایک جگہ فرمایا ایک مومن اپنے دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے متفق کنالی باہم اتحاد و اتفاق اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص فضل و کرم کے ساتھ عنایت فرماتا ہے ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا یہ تو اللہ تعالی ہی نے ان کے دل میں الفت ڈالی ہے سورہ پال آئے 63 مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ صاف رکھیں دوسروں سے محبت کرے ان کی خیر خواہش آئے یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود اسلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اسلام بھیجا کرو الحضاب آئے 56 اللہ علّہ مسلی وسلم مبارک محمد یا اللہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے خلاف راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور بکیہ تمام صابۂ سے راضی ہو جائے یا اللہ رحم و کراوت کے صدقہ سے بھی راضی ہو جائے یا اللہ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو کل بات فرما شرک اور مشروب کو ذیل فرما دین کے دشمنوں کو نست و رابود فرما یا اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارا بنا دے یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات درست فرما دے یا اللہ ان کے علاقوں کو امن و ایمان والا بنا دے یا قبیو یا عزیز یا اللہ ہماری سرحدوں کو پر امن بنا ہمارے فوجیوں کی مدد فرما انہیں ثابت قدم بنا اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما یا قبی یا عزیز یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق قطع فرما ان کے سارے امال اپنی رضا کے لیے مختص فرما یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور نفاذ شریعت کی توفیق عطا فرما یادل جلال علی اکرام یا اللہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو ہی غنی ہے ہم فقیر ہیں ہمیں بارش عطا فرما ہمیں مایوس مت فرما ہمیں بارش عطافرما یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما یا اللہ میں بارش, بارش عطا فرما یا اللہ رحمت کی بارش و اضا والی بارش نہ ہو گرانے یا پانی مغرب کرنے والی آزمائش میں ڈالنے والی بارش نہ ہو یار رحمین یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے اگر تو ہمیں نہ بخشے تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ تم یاد الحسان خراب داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں اس لئے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد کرو صورت الحل آیت نب تم عظیم و جلیل اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور وہ تمہیں بہت زیادہ دے گا یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے